Dear viewers of Mothering Channel, the number of heart patients is increasing worldwide. If precautionary measures are not taken on time, heart diseases can prove to be fatal for human life. Let's learn more about it in this report. امراض قلب ایک موضی اور خطرناک مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر بالخصوص جنوبی ایشیائی ممالک میں دل کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 35 فیصد اموات کی وجہ دل کی مختلف بیماریاں ہیں تاہم شہر کراچی میں موجود وطن عزیز پاکستان کا معروف قومی ادارہ برائے امراض قلب میں ایسے لا تعداد دل کے مرض میں مبتلا افراد کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف مقامات سے اپنے درد دل کی دوری کے لیے علاج کی غرض سے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ مرض کس حد تک اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے امراض قلب کے ماہر پروفیسر طارق اشرف سے جب اس تکلیف دہ اور جان لیوا مرض کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے مدنی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دل کا مرض کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے جو کہ بیس سال کی عمر کے بعد کبھی بھی کسی کو نشانہ بنا سکتا ہے تاہم شوگر کا زیادہ استعمال سگریٹ نوشی چکنائی کا زیادہ استعمال ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں سے محتاط رہنا اس مرض کی عام وجوہات ہیں جو کہ دل کی شریانوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور دل کے دورے کا سبب بھی بنتا ہے کینسر جو ہے نا امراض جو ہے نا صرف خوف ہے کینسر سے آدمی صرف سن کے جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں دل کے امراض جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں اور کینسر سے بھی زیادہ موزی مرض اختیار کرتا جا رہا ہے ایسوسیشنس میں اس کی ڈائبٹیز ہائپرٹینشن سموکنگ اور فزیکل ان ایکٹیویٹی یہ ان چیزوں کو زیادہ بڑھاتا ہے اور دل کے ایشوز کو ہارٹ اٹیک اور انجانے کی صورت امراض قلب میں مبتلا مریضوں سے جب ان کی بیماری سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ذرا سی بے احتیاطی نے انہیں اس تکلیف دہ اور جان لیوا مرض میں مبتلا کر دیا ہے اس دوران دل کے عرضے میں مبتلا ایک شخص نے امیر اہل سنت دامد برکات العلیہ سے دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے میں بیٹا امراض قلب میں ہوں ہارٹ پیشنٹ ہوں تقریباً دو سے اس بیماری سے میں فائٹ کر رہا ہوں اب آ کے پوزیشن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں بائی پاس کرانا پڑے گا بلاکز بہت زیادہ ہو گئی ہے کچھ کھانے پینے کی ایسا کہ بہت زیادہ چکنی چیزیں ہو گئی بڑے کے گوشت ہو گئے ان چیزوں سے لا لاپرواہیاں تو خیر ہوئی ہیں اس موقع وغیرہ یہ وہ جس کی وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ مرض ہے تو خصوصی طور پہ باپا سے جو ہے تو دعاؤں کی درخواست ہے اللہ پاک جذا خیر دے مدنی چینل کو اور بس اللہ پاک شفا دے دے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا مرد اٹیک ہوا تھا میرے کو کوئٹہ بلستان سے آ ہوں تو وہاں پہ چار مہینے عراج چلائے بولا آپ کے والد جو بند ہیں وہ چینج کرنے دوائی کھاؤ تکلیف ہو واپس آ جانا ماہر امراض قلب پروفیسر طارق اشرف نے دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے کہا کہ اس مرض پر قابو پانے کے لیے بچپن ہی سے ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا بھی استعمال یقینی بنانا چاہیے تاہم دل کے امراض سے بچاؤ کے لیے مریضوں کو دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں بالخصوص نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں پھر اس کی غذا فزیکل ایکٹیویٹی یہ سب چیز وہیں پر ہی سے شروع ہو جانا چاہیے بینگ مسلم ہم لوگ اگر پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ سے رابطہ رکھیں تو سٹریسز جو ہے نا وہ ہمارے بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور سیکنڈ سیکنڈلی سادہ گزا ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ سادا گزا آپ کھائیں بھوک رکھ کے کھائیں تھوڑا سا پیٹ بھر کے آپ نہ کھائیں اور فزیکل ایکٹیویٹی کریں یہ بھی ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی جتنا آپ کریں گے اتنی آپ کی ایکسٹرا ڈومن جو فیٹ ہے وہ بھی کم ہوگی اور دل کے امراض بھی کم ہوگی ماہرین کے مطابق جس تیزی کے ساتھ یہ مرض اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے اس کے برس اس مرض پر جلد قابو پانے کا طریقہ احتیاط سے بہتر شاید ہی کوئی علاج ہو کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور اگر احتیاط نہیں بھرتی گئی تو دل کی یہ دھڑکن آہستہ آہستہ موت کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دے گی